کوئی شرط لگا لی کچھ ایسی صفت آ گئی جس کی وجہ سے بہ کو معاملہ گڑبڑ کر گیا جو کہتے ہیں بے فاصد ہو یہ صورتیں ساری آنی ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو سمجھ آئیں گی مکرو بہ مکرو بہ کیا ہوتی ہے کہ اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے مشروع ہے اصل اور وصف اصل اور وصف وصف اصل میں وصف ہونے لیکن میں اس کو جان بوجھ کے وہ اس طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اصل اور وصف دونوں کے اعتبار سے کیا ہو مشروع ہو لیکن کیا ہو ہوا ہو کہ کوئی غیر مشروع فیل اس کے ساتھ مل گیا ہو کوئی غیر مشروع فیل اس کے ساتھ مل گیا ہو جس کی وجہ سے وے مکرو ہو گئی ہو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 تو یہ چار چیزیں ہیں اور اتنی بات آپ نے لکھ لی کچھ سمجھ میں ابھی تھوڑی بہت ایسا انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو پتہ چلتا کون سی بےحاصد آ گئی کون سی کچھ چیزیں اور بھی لکھیں مال کسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا مال مال کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان ہو میلان سے نا مالا یمی ہو مال مال کسے کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی طبیعت کا میلان ہو اور ضرورت کے وقت ذخیرہ بھی کر سکیں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 ایک ہوتا ہے متقب یا متکبم بھی کہا جا سکتا ہے متکبم ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے غیر متقبم متکم ہاں بالکل بھی خوف و اور غیر متقب متک اور غیر متقبل متکب وہ ہوتا ہے جس سے شریعت نے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہو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 تو متکم تسلم اور تسلیم تسلیم کیا ہوتا ہے سپرد کرنا تسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی اس کو لے لینا کسی چیز کو خود مالک بن جانا اس کا تو مالک بننے اور مالک بنانے سے شریعت نے منع نہ کیا ہو اس کہتے ہیں متکم غیر متکم کی جی تاریخ میں بتا دیتا کہ شریعت نے فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہو اور تسلم اور تسلیم سے بھی منع کیا ہو میں تک کیونکہ یہ ہے ایک منٹ میں ذرا آپ لوگ ہو رہیے گا میں مائک سے چھوڑتا ہوں مجھے مسلم ابھی مفتی محمود صاحب کے میسج آیا ہے شاید اسا جی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اسا جی سے کال کر لیتا ہوں کوئی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے سبق کے حوالے سے کوئی شاید مشورہ وغیرہ ہو یا کوئی چیز تو بھی میں آپ سے دو منٹ میں مائک چھوڑ رہا ہوں میں ان شاء اللہ پھر ہوں میں دوبارہ ان شاء اللہ دو تین منٹ تک آپ سے السلام علیکم اور اس کو تو متقفم اور غیر متخم ہو گیا غیر متقم کیا ہوا کہ جس کو جس شریت میں اسے فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہو اور تسلم اور تسلیم سے بھی منع کیا ہو میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی مثال کیا ہے جیسا کہ شراب ہے شراب شراب مسلمان کے حق میں کیا ہے غیر متقو ہے شراب کہ بھائی شریعت نے اس سے فائدہ اٹھانے سے منع کیا ہے ایک بار تسلوم اور تسلیم سے بھی منع کیا ہے کیا مطلب کہ مسلمان نہ اس کا مالک بن سکتا ہے نہ کسی کو اس کا مالک بنا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ کہلائے گا کہ یہ جی, غیر متعب کافر کے حق میں یہ متقوم ہے کافر عیسائی ہے کوئی اور ہے اس طرح ان کے حق میں کیا ہوگا متقوم ہوگا کہ وہ لوگ اس کو کرتے ہوں گے لیکن مسلمان کے حق میں یہ غیر متبادل کتنی بات سمجھ میں آ گئی اب ذرا دیکھیے تو ہم نے جو باتیں کی باطل فاصل مکرو اور مقوف گویا سب سے خطرناک بہ ہوتی ہے باطل سب سے خطرناک بہ یعنی جو بہ ہوتی نہیں ہے جو بہ ہوتی نہیں ہوا کہ لئے باطل بہ فاسد کا درجہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے اس سے اس میں کیا ہوتا ہے بہ وہ تو جاتی ہے لیکن اس بے کو توڑنا یہ واجب ہوتا ہے کہ بھائی بہ آپ نے غلط کی ہے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 لیکن فاسد کے اندر اگر قبضہ کر لے گا چیز کو تو مالک تو بن جائے گا لیکن تو توڑنا واجب ہوتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں گے پہلے پہلے جتنی ہم نے پڑھا وہ ساری وہ بیوات ہم نے پڑھی جو بے درست تھیں ٹھیک ہے نا بتائے گئے سوٹتے گے جی بے کیسے ہوگی کی? خیال عیب ملے گا خیار رویت ملے گا خیار شرط ملے گا یہ ساری چیزیں اور بے کس طرح ہوتی ہے ایجاب و قبول سے ہوتی ہے اب اب ہم یہ بے فاصل میں کیا پڑھیں گے وہ بوات جن کے اندر گڑبڑ پیدا ہو گئی کسی وجہ سے تو اس کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ جی کیا صورتحال کیا پیش آئے گی آپ کہیں گے کہ جی آپ نے کہا کہ باطل بے اور مصنف نے عنوان کیا قائم کیا باب بے ال فاسط تو بھائی باطل کی مصنف نے بات ہی نہیں کی ہے فاسد کی بات کر دی ہے تو باطل کی بے بھی تو ذکر کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا کہ جی انہوں نے کیوں نہیں وہ کیا اور جو آگے مثالیں دیں گے جو ہی پہلا مسئلہ ذکر کریں گے تو وہ بے باطل کا ذکر کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو کیوں کیا کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر باطل جو ہوتی ہے ہر باطل فاصل ضرور ہوتی ہے ہر باطل کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ہر باطل بے فاصل ضرور ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں نا بات کو ٹھیک ہے جی تو ہر جو باطل ہوتی ہے وہ فاسد ضرور ہوتی ہے لیکن ہر فاسد یہ منتقل ہے اب میں اس وقت ہوں پہلے میں نے ذکر کی تھی لیکن تو یہ دیکھیں باب الب الفاسد بے فاسد کا باب یہ باب البئی موصوف الفاسد صفت یہ موصوف صفت مل کر کیا بنیں گے یہ بنیں گے مذاق نل کس کے لیے باب کے لیے باب الب الفاسد بے فاسد کا باب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 ان میں سے ایک ٹھیک ہے وہ ایسا ہو جو غیر متقم ہو کیا ہو غیر متقم ہو میں نے اس لفظ بول دیا تھا کتاب میں نے ذکر نہیں کر رہے لیکن میں نے اس کو لفظ غیر متقبل کہ جب ایوزین دونوں یا ان میں سے ایک غیر متکم ہو تو بے کیا ہوگی فاسد ہوگی بے فاسد ہوگی یہ بھی انہوں نے بے فاسد ذکر کر دیا بعضورتوں میں باطل آئے گی بعض میں کیا آئے گی فاسد آئے گی ٹھیک ہے جب ایوزین یا ان میں سے کوئی ایک غیر متقم ہو تو بے فاسد ہوگی بے فاسد ہوگی ٹھیک ہے بعضوتوں میں باطل آئے گی بعض میں قاصد با... آئے گی میں مثال دیتا ہوں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 وہ کیا ہو جائے گی بے فاسد ہو جائے گی جیسے ہی کوئی چیز کر دیکھتی اور مردار کے بدلے میں مردار کیا تھا سمن کے طور پہ تو اصل میں یہ کیا ہے یہ بے باطل ہے لیکن انہوں نے لفظ فاسد کا ذکر کر دیا نیچے آپ دیکھیں یہ بھی میں نے ستور لکھا بھی ہوئے نہیں تھے ہاضل بے او باتل یہ بے باطل ہے یا کیا کہ کیا کیا کی کوئی بہ کی خون کے بدلے میں خون کا کہ جی مجھے دو بوتلیں خون آپ دیں گے میں یہ چیز آپ کو بیچ رہا ہوں اس کے بدلے میں میں دو کلو گندم آپ کو دے رہا ہوں اور آپ مجھے کیا دیں گے جی دی دو بوتلیں خون کی دیں گے تو یہ کیا ہوگی خون کی بہ بھی کیا ہوئی کہ تو خون جب سامن بن رہا ہے تو وہ بھی کیا خون کے بھی شریف کہتے ہیں کہ بھی یہ بھی غیر متقبہ ہے اس لیے آپ سنتے ہوں گے علما کہتے ہیں جی خون کی وے کرنا جائز نہیں ہے خون کی بہ لوگ بیچتے ہیں اپنا خون جا یہ جائز نہیں ہے طے کرنا خون لگانا علی گا مسئلہ ہے خون دینا کسی کو وہ علی مسئلہ ہے اس کو وہ نہ کریں لیکن خون کی وے کرنا وہ علی مسئلہ ہے ایک منٹ ہے ساری میں کی کال ہے میں سن کر السلام علیکم رحم اللہ آپ کے اس بات کے حوالے سے ہی مشورہ ہے انشاءاللہ وہ جو بھی تکلیف بنتی ہے ابھی دیکھتے ہیں میں ایسا کر رہا تھا کہ خون کی بہ کے حوالے سے تو خون کی بہ جو ہے وہ کیا ہوگی کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے خون کو بیچنا یا شراب شراب کی بہ کرنا تو یہ بھی کیا ہوگا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 اور بلکہ ملکیت میں نہیں ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی آزاد آدمی کو بیچا نہیں جا سکتا اس کی بے کیا ہوگی یہ بھی باطل ہوگی فاصد میں فاسد کا لفظ بولوں گا اب بھی بتاتا جاؤں گا کون سی بے فاسد ہوگی کون سی باطل ہوگی اب میں نے آپ کو جو فرق بتائے تھے اس کے حوالے سے جو ہے باطل اور فاسد کی تاریخ کی تھی اب زر دیکھیے میں کرتا ہوں پھر آپ کو کچھ غلاموں کے حوالے سے کچھ باتیں بتاتے ہیں اور پھر ایزا کانا دل دو عبضوں میں سے ایک اذا کان دونوں عبض محرمن حرام کیے ہوئے ہوں یعنی کیا مطلب محرم شریعت نے ان کو غیر متقوم قرار دیا ہو وہ حرام ہو دونوں عوض یا ان میں سے ایک محرم ہو فل بے تو بے ہوگی فاسد ہوگی انہوں نے لفظ فاسد کا بولا میں نے بتایا کہ باطل اور فاسد کا لفظ آتا رہتا ہے اسلام. تو جو بھی باطل ہوتی ہے ہو وہ فاسد تو ہوتی ہوتی ہے کل بے بل جیسے کسی چیز کو بیچنا مردار کے بدلے میں ٹھیک ہے نا بہ داخل ہوتی ہے سمن کے اوپر بہ کس پہ داخل ہوتی ہے سمن کے اوپر تو کل بے دل مئی کہ کسی چیز کو بیچا مردار کے بدلے میں مردار سمن ہوا تو نیچے کیا لکھا ہوا ہے بین سطور ہاضل بے او یہ باطل ہے او بدم او بدم خون کے بدلے میں با داخل ہوئی سمن کے کچھ چیز بیچی خون کے بدلے میں دو بوتل خریدی خون کی تو یہ بھی کیا ہوگا حاضل بے او بات ایزن یہ بے بھی کیا ہوگی باطل ہوگی ٹھیک ہے او بالخمر یا شراب سمن تھا کسی چیز کو بیچا اور اس کا سمن کیا ہوگا شراب کو سمن کے طور پہ لیا کہ ایک بوتل شراب کی دیں گے یہ بے فاصد ہوگی یہ کیا ہوگی بے فاسد ہوگی او کے خنزیر کے بدلے میں لیا یہ بھی کیا ہوگی یہ بے بھی فاسد ہوگی ٹھیک ہے وقا وہ اسی طرح اسی طرح ہزا کان المبی او ہزا کان المبی او غیر مملوق غیر مملوک ہو جب مبی کیا ہو غیر مملوک ہو تو اس صورت میں یہ بیر کیا ہوگی باطل آئے گی وہ کیا آئے گی کل ہر ہر غلام آزاد آدمی کو بیچ دیا آزاد آزاد کو, کو بیچا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اس کو جو بیچا نہیں جا سکتا تو اس کی بہ کیا ہوگی باطل ہوگی اب ذرا سمجھیں انہوں نے شراب کی بات کی کہ شراب میں نے کہا شراب اگر سمن ہوگا تو بہ فاسد ہوگی آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے اگر شراب کو سمن بناتے ہیں آپ شراب کو سمن بناتے ہیں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 ٹھیک اور باطل اور فاسد کا میں نے بتا دیا تھا اصل اور وسف دونوں کے اعتبار سے جو چیز مشروع نہ ہو تو وہ کیا کہلائے گی باطل مجبوری ہو جاتی ہے جب بلڈ خریدنا پڑ جاتا ہے وہ تو ایک اور مجبوری کی صورتحال بن جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو وہ تو مجبوری بن جاتی ہے تو یہ صورتحال ہیں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 گیارہ چالیس پے انچ السلام علیکم مائک فری ہے مائک فری